مر سلو دے سبحان اللہ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 لگے اگوں کافر کہ آخ لگے وہ تسانے سڈے ورگئی بشر جے جساں آدمی تسان جے اسان گل نہیں بنتے ہمیشہ سارے ہوئی دوکھا لگتا رہا وہ جدو بھی اللہ دے نبی دے منکر بنے نے سے گل پچھوں بنے نے انہیں جدو ویخیا یہاں دیا بھی دو اکان بندے آدمی اسان بھی آدمی پھر یہ رب دے رسول ہو سکدے نے کافر دے سن تے پھر جناب فرشتے ہونا چاہیے دے بندے جے آدمی ساڈے تو سر رسول نہیں ہو سکدے حالانکہ بے وقوف خبر نہیں رب وہدلا شریک مولا سونا وچ انسانی رسول بنا کے بھیج دے کیونکہ جی اگے انسان نے میں رسول بھی انسان آوان آنسان انسان دے کول فیض لے لے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 لا گل موبی کہن لگے ساڈا تو کم صرف تے تک پیغام رب دا ہی ارسان تو اڈینا لن واسطے نہیں آئے ارسان صرف رب دا پیغام توانو دے من آئے سادہ کمئن ایسی اللہ دا پیغام توانو سڑا دئیے توجہ فرما ہون کافر اگوں کہن لگے جدو منکر بڑھ گئے نہیں کہن لگے قالو انا تطیرنا بے کم لا علم تن تہو لا نرجو من نکم والا یم سن کلی سبحان اللہ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 جنا رب پیار پایا ہوتے اج کے بدماش ہوں انہوں اگلے دمکی وہ پیڑی نڈ کے پچھا ہو جا نہیں <سؤال> تو تین جانو مار دیا گے قبلا چڈ دے وہ <سؤال> لتا <سؤال>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 خدا دی قسم کر کے آنا توجو فروا ہوں ایک شخص سی شہروں باہر سی بار کنارے تک کارا پا کے بیٹھا ہویا سی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 تے کلا ہوں پان روایت اچ آ جلایا ترخانہ آوچیا تین روایت میرے کو تفسیر پی ہے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 جے موچی دا دل صاف رب وہ لا لی سدکے جاوا آمیا صاحب گند شریف شبہ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 لگا یار وارث بارشاف فرما ہے پیر بارش شان شا دے وارث شاہ فقیر نہیں ہو پتر جٹان دے موچیاں موہ اے, اے, اے دل اچھا ہوئے ہو, ہو, ہو اچھا ہوئے دل یار پچھاے وہ اے دل یار دے پیچھے ہوئے متا کدی سیا او سالم چھوڑ مسیحتا نس گئے بہو لگ گئے دل ٹیکانے خدا جا پہاڑ پتھر پر ہیرے موتی تھوڑے ہوں ہیرے موتی تھوڑے ہی ہوں نے ہاں جی سدکے جا مرد خدا دا پورے شہر چھٹ آو ایک مرد پوری قوم گیا کے جاندے آندے آندے یا قوم کو بے سبحان اللہ ایک مرد آ جائے رب مرد فرما جائے جنہوں رب مرد فرما ہے خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی جڑا دعوڑ کے تین واسطے آیا ہے پوری قوم دے نالا کے تکر پیالا ہندہ کیا خدا ہے او میری قوم انا رسولہ میں پیچھے چلو कौम बोलिया तरस आए यह समझ साडे पर सू नसीहत करता है आदमेरी कौम इना रब दे, आए, समझन, रब दे पिछे चल पवो इना तादारी फरमावो यद खुदा आम न्याख दौम अल्लाह चल पवो रब दे आए खड़े जे इना पिछे चल पवो एना, पव। एना ताबेदारी करोरा तवजो नी खुदा दे बंद एक मर्द खुदा द अपनी कौम न्याख दे پوری قوم نو نہیں قوم وہ میرے پاوے پیچھے چل پو چے رہے اتنا پی ملا جسالو کوم اج رو آ پچھے چلو جڑے تو اجرت نہیں منگ رہے توجہ آن کے آخد پلو جہڈ کوگتے جڑے تل منگتے نہیں وہ سوال نہیں کرتے وہ یہ نہیں آخر آسان جو تنوع دین دتا اتے رکھو اس کی مدد کول فیس نہیں منگتے توجہ نہیں کی جا شہروں کام کرد نشو ہے روکنا راک سبحان اللہ یہ یاد رکھنا میری گا ایک نظرانہ قوم چاہی ہے وہ اپنے آپ خدا واسطے ختم کرے جا تبلی کرنا بیٹھا وہ رب واسطے تبلیغ کرے وہ رکھے جیب کا خیال رکھے ناگ کچرا فس جچرا جان در کچرا فسد ڈنڈیاں مارد وہ ویخ پیسے سٹن والے کدھر نہ ہو جا राति मैं गया एक जगह से तकरीर देदाबाद दे वाजिम बैठा सी सामने हूं नाजम नाजम नाजमी नाजिमन अपनी नाजमी की हवा सी परता नहीं फकीर चिश्ती किसी जेब वेख आई دی مہربانی کدی بادشاہ نہیں خرید کر سکے کسی کی خرید کرنا میرا کمال نہیں میرے غوث پاک پاک چشتیاں دی نگاہ پہ گئی ہے رنگ ہو جا چڑھا دیتا ہے دل و نکل گئی ہے دنیا خدا دی قسم کر کے نہ مجبوری نال ہن دین دی تبلیغ دی مجبوری نال رہنا پہنا وے خدا بندے میں گل پیا کر نہ بول پیا وے آ تکریر کر مثال نہ دے ان کر فلانی تقریر کر میں کیا خبردار اتنے چپ کر کے بہ جا جی فقیر بولتا ہے میں بولنا ہے جہلا تینوں کی پتا تاہل کر قرآن ادیس کے مقابلے بولن لگ پیا ہوں او اپنی ناظمی بھی ہا وسی نہیں مثال نہ مرضی بول سکتا میں رب رسول کی مرضی ویخنی اپنے نام کا نعرا مار مرانا مقصود نہیں میں صرف سنا کے تینوں سبق دینا قسم خدا بھی میں جدو بندے سارے میرے گل پائے گئے انہیں آخیا جان کر بڑی دوروں دوروں آئے بچے آ تینوں چھوڑنا تین بھئی تو تک کر کے آ گئی ہاتھ لا پا کے فری وہ ہوں اینے ایڑ کے بیٹھا نہیں ان کر کے دھیان رکھے بدھو رپیے تیرے اللہ کی مہربانی تیر رنگے مجوتی آئے میں جتیاں پائی پھرنا تین اپنی جینا کرسم شیرے ربانی وغیریا لکھانو رنگ چڑھایا کدی ایس تبلیغ پی فیسا مکائی توجہ نہیں ہوگی بلکہ میرا فتو ہے جڑا آخ نا میں تا تقریر کرنا ایسے پیسے رکھو اس مقرر دی تکریر سننا حرام آئی لانسی نرام آئی ناتھان ناتھ بھرنا آخیا ایس پھر نات سناواں گا او سن پی ٹو دے درج وے آؤ چی اس نام مراد نو نہ خدا کی کسم کر کے پاک نبی جدو سنا فیس حضرت فتح لکھتے جن پیسے مکا کے آئے جن لوگ جنا چاپس نہ کرے ہر میں جی جنہ کے ہے سن ان کا پتا کوئی صدقہ کر دے آپ لیکن اتھے ایک گل دی وضاحت کر دیا اے ہے تبلیغ دو اے کے امامت دی اجرت اور ازان دی وہ مقا سکتا, لے سکتا او ہے لے ہے کیونکہ وہ فرد تبلیغ کرنا فرد مولوی دجو نہیں کی قوم کا فرد ہے فرد کہ ایسا بندہ رکھے جڑا انہوں نماز آ فرد ادا کرد ہے قوم کا قوم پیسہ دے, دے خرچہ ریا مسئلہ ہوں میں آیا بیٹھا میرے فرد ہے دین میرا میں اپنے مائی فرض اپنے تے پیسے اجرت اجرت مک وی ترخان پو دی گل جو کی ساری ہدایت سورہ سور خوران سڈے اتریا نا وہ کی آدارو پیچھے چلو جذرا جہڈے تو فیساں منگ دے نہیں واہ محتا ہدایت والے اللہ دے راہ والے پیچھے چلو خدا دیا لالچ نہیں کسی تو لالچ کسے دا خوف بھی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 تر جکدیے تی عبادت کرنا ہے میں اس رب دی عبادت کرنا وا جس رب نے مینو پیدا فرمایا جاب پ عبادت کرنا وا جا مینا فرما ہی تر جاؤ اصان تسان سارے آنے والی لوٹنے سب ادے جانا ہے اس واسطے وہ عبادت کرنے دلیل اس واسطے وہ جانا بھی وے نہ بتان سانو بنا جائے نہ بتانا جانا ہے مرنا ہے تو کدھر جانا ہے مر امریکہ مار کے پاسے جانا رب سونے کو آن کے کہنے لگا بہلی ہوبادت کرا گا جن مین پیدا کیتا سارے ادوے والے جانا پوجا نہیں کرتے سبحان اچھا اچھا یہ ہوں گل کر یارو میں عبادت کرانگا جن سانو پیدا کی ولے ہی جانے چڑ کے میں ہودا بنا لوا اس مالک نو چنی رحمان در ت سفا تو ملا بیلیو میں اس نو چڈ کے کنو خدا بناواں کنو رب بنا انہوں بناواں جی رب مین پھڑن دا ارادہ کرے رب میرے نقصان دا ارادہ کروا रब मेन खिंच मेनू बचा इश कुछ नहीं करेगी इना मेनू बचा नहीं सकना बारो उठ के आ गए शहर वबलीग करने आला दिन दखा सू पुत्र पे कौन पुत्री हुई आकड़ गए جدر سوار ہونی ہوگئی اس مردوت نارن کی لڑ نہیں او رب سونا مارن دے دوالے ہو گیا تو او دشمن بنا دتا سو اپنے دین کا پوا چٹ دے پا جنا مرضی جناب جی تین مقابلے گیا کرد سویخ دے ربابلے ربر کھا بیٹھا ہوئے ہے کون جہاں سان آن کے دی تبلیغ کرے ہوں رسولا نو ماریا تجو فرما اور جناب جی او بندہ آیا ترخان دا پتر او آن کے کٹنا شروع کر دتر शुरू कर दिते पत्थर मारद मारद उस मरते खुदा न जमीन तछा छोड़िया हो रब बंदा सदके जावा जरा सच्चा रब न मन वाला सी। موت تو گھبرایا نہیں آخری سہ نکلتے رہے کھڑے دے, دے, دے سچے نے پیچھے ہی چل پو قوم پھر نہیں سنتی پئی انہیں پتھر مار مار کے ماریا فرمان سد کے جاوا اس مرد خدا دے آدر باہر نکل آئی پس گیا لتان کے تھلے پتھر تھے پس گیا جان نکل گئی پر جان کی نکلی سی ولی اللہ دردے ناہی نہیں ہوٹا پاک حسین دا جسہ مبارک کتنے کو سمجھیے راک سبحان اللہ حسین پاک دا جسہ مبارک سر مبارک تیرے جسم کتے سی کربلا دے دے میدان کوڑے تھلے پر تے یزید بیٹھا تخت پہ ایمان نال دس وہ تخت والا عزت والا سی یا جندہ کا جسم گھوڑیا دے سما تھلے پہ رڑتا ہے او حسین عزت والا سی بول بول, بول تو سمجھ <ENCE> تخت عزت نہیں مستفا غلامی عزت UH! <آه>! <Gamak> <آح !آ! gamak> توجہ نہیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> خدا سے بندے مڑ سمجھ لائے اس تختاں تے بین آل لب آ. عزت تختہ بہن لبدیات محلہ بہن لبھی عزت جدوں ہی لبھی گئی رب دے دین دے پچھے مرن کے لبی گئی مرن تو بعد پیاخ دے میں نوے کہاں دیا کہ مرن تو بعد اللہ دے ولی بول دے نہیں سن دے نہیں میں کیا کھلیا تو بائی سنا سپارا مکدئی تیسوان شروع ہندئی او دی اپتدا پڑ کے ویخ مرن تو بعد پیاخ دے فکیر مرن تو بعد پیاخ دے کالا یا لیتا قومی غفر لی ربی ہے او کدھر میری قوم نو پتا لگ جاندہ رب مینو بخش چھوڑیا وے وجہ من ربی میرے رب نے مینو عزت والے بڑا چھوڑیا وے معلوم ہو جا عزت اور سمجھی جنو رب بخش کے جنت دی دولت اطا فرما چھوڑیے راؤ <سؤال> <سؤال> کر ہے لائیسی آدھا عزت لب جاوے گی خدا دی قسم کر کے دے مالک بن جائے عزت مل جاوے گی وہ تھلیا انت نہیں لبی عتوی جیت تو بھی بات خدا دی قسم کر کے آنا اصل تو ہے دے دین پیچھے ضلع مل جاوے دے دے پاک حبیب دے دین, پیچھے، دین, پیچھے، دین پیچھے دین پیچھے توجہ فرما ایک نبی دے یار گل سنا میرے حبیب سرکار کا ایک صاحبی جا نام حضرت عثمان بن مزہ مکہ شریف بیٹھا یار ہجرت کر کے در آ گئے وہ پیچھے اتنے بیٹھے مکے پرماتما کافر محفل لگی سی کافر محفل لگی ایک وچوں کافر شیر پڑیا ایک شیروں نے پڑھیا اللہ کلو شہ ماں خلح باطل ہر شیر اللہ کو سوا بے حقیقت باطل نبی در صاحب بھی بولیا سکتا سچ آ سچی گل جو سی. کیونکہ اسلام سانو یہ سبق پڑھا ہے سچی نو سچ نو جی اپنے دن چھوٹ چو چو نکلے تو سچ نہ جو مرضی آکھن دشمن جھوٹ نو جھوٹ آخری سجن کے منہ نکلے ہوں ہے بول گلے سچی ایک اگلا مصرا پڑھیا ہر نعمت ہر نعمت یقین ختم ہو مٹ جانا جنت دیا نیمتیاں نہیں وہ ہمیشہ کافران کی محفل ہے کافران کی کچہری تکیا کلا ہزور کا سب ہی بیٹھا پر مرد جڑا مرد خدا دلہ قسم خدا کلا بھی ہوگی لکھ جل چ رب وسدا جرمایا گلت آخیا جنت ہمیشہ رہ وہ شاعر نگا گسا وہ جنہوں کا پرہنا بنیاد وے تھوڑی محفل چ بیٹھ کے میمو یہ جھوٹا پیاد مینو آ گلت غلط گسا لگا چپیڑ ماری ندی پاکی ایک کافر بولیامان جی قدرے تا پرہنا ہوں نا سی پنا آیا ہوں تین چپیڑ نہ بجتی مستفا غلام دا جواب سو آخ وجی میرے ہلور دار کافرہ کی پیا میری بےزتی ہو گئی ہے مینو چپیڑ وجیے مینو دکھ پیا لگتا انہیں فرما نے بدمختا میری دوسری اکھ تو پوچھ کے وے وہ روی ہے بئی آپیڑ مینو بھی مار دے تاکہ ربدے راہے برابر پہ ہو جائیے واہ جنا د جنافڑ ف فرم ج ج او دل راضی سکھ ہی تو وارے وارے دکھ قبول محمد پکیشا تازی جی رن پیارے مرد خدا دبیار دا دا بولیا فرمان دے دوسری بدھیرا آدکے جاوا سدکے جاوا ایمان والا اتنے پہلے چ ہونا ایمان قسم خدا دی تین عزت دا. تے اگوں پیچھے ج بندے ہو لو بس پھول جانا بڑی گل ہے بھائی میرے لال دا مر چوک شہدیا وہ دین والے پاسے پتر نہ جانا وہ کیوں ہے وہ کوئی درحال حال ماسا عزت نہیں جناب جی نا میں نہیں میںندار بناؤں ایس پی بناؤں فوجی بناؤں میں اپنے پتر نو اداکار بناؤں فنکار بناؤں میرا پتر تے ویخے نا سلطان تینوں کی کنزت مولبیاں دا پٹا بہ جائے تو میں ریما دی 빼, <mutuhi> oui <vocabulary chanlı> <backstory> بلے بلے ایک قوم دی خالا سی جنو سن سورجہان نسبت کی برکت نال اگے پہ جانا بہار مستفا دی فڑی پھر دروے دے تھوڑا سرکی کا کلام میں سنا مل سا بولی سرکی مل دا مطلب ہے ڈر مل لینا کسی کے بوے پہ دا کے دے جانا مل مدنی تر وشا مل مدنی در در در اللہ اس نے ندی پانی نرال پہ پیندے قسمت والے کوئی دوروں آپ کوئی دوروں آپ فروے آب دے،, دے کوئی مدوے دے ملمد مل مدنی عرش دے نال دلوے دے جا مل اللہ جڑے پاؤ بولو جا کے پاؤ کے نیجر ویگ کے جا گا بیٹھا بادشا ڈرائیور لائی بیٹھا سینسی چکوا جاندی روٹی بھی آدھے لائی بیٹھا میں بند کر دے نی آ جانا میں کیا ڈرائیور اصل اج تک یہ سنگے آئے ہاں قوم بے گیرتی سوندی گیرت جاگتی ہے تج ال بنیا بیٹھا توجہ نہیں وہ نہ برا دا بےغیر سو جانا بندہ تم ہوں وقت تو پہلو نہیں ہوتی پہلے سو سال کام رکھتے سن ہوں بخشان والے اتے میں بیٹھا نا اس پورے مجمے چین ایک بندہ ایسا کڑا نہیں چل میں شہر لاہور تقریر کرتا سال سال چڑھتی جبانی چوچے ایمان پوچھو تنگے کی نے پینڈو جہے ہوں نو نا اے سکول کے کتابوں لکھا ہوں پینڈو دیہاتوں میں مرجائے چہرے ہوتے ہیں بیچارے بچے بیمار ہوتے ہیں گھر میں مرتے ہیں انہوں تو بماریاں لگیاں شہروں میں بڑے تندرست ہوتے ہیں مہاجا کھانا خراب دے خرابوں جتھے فارمی چوچے ہوں نے وہ سگو تندرست میں خیال سڈے پنڈ دا بندہ بڈھا ایمان اللہ جی مہربانی اللہ پڑھ کے لار سیے ہاتھ بھی وت کے مارے نا شہر فارم ہی کھلون نہیں لگے میں شرطیا پیار ادب بھی توجہ نہیں ہاں ویخو نا وہ جڑا رب بندہ آیا وہ بھی شہروں باہروں آیا توجہ نہیں کیونکہ شہروں میں رہنے والوں شہر تو بنجر ہوتے ہیں جنگلوں میں رہنے والے لوگ کلندر ہوتے ہیں میں کسویا پیانا میں تو نہیں ویکیا لاہور شہر دا پال تو اللہ کا ولی بنیا ہو جنے بھی آتے نے باہروں ہی آتے ہاں وہ اوے رب رب کوئی کر دیں جے کوئی مسیتیں سنبھالی نہیں تو مزا لے جو اپنے پترے پاس لیا پیڑے کون ہوں پینڈ مند آیا آخر جی مولی جی پینڈو بے شوڑے ہوں یہ شہر ہی میں یار گل تاری بالکل بے شوڑے ہوئے میں پتا کہ میں شہر در ہی منڈی کر دی ترقی شعور پنڈ چ نہیں ہوا شہر والے داری آمام یہو جہ جاجی اتنے لت رکھ لگی تو پھر شیو کر لوگ روپیہ سو لینی پنڈا اچھا کافر کا چلتا ہے پنڈ والی کی جن فلمی کنجر بننے کتنے بنتے مند ہے جی دیہات ٹی وی نہیں چل میں کہ برکت تو نہ مراد مرادو مرادو مرادو جو برباد مرادو ہوئے تو پنڈا بھی لا لیا تو تعلیم ہوئی شیتانی وہ لکھا شہروں میں ترقی ہوتی ہے شہروں میں شعور ہوتا ہے پینڈو بے شور جا پڑھتا ہے پینڈو بے شور میری اما بھی سارا بے شعور میں بھی شعور لین جا اتے جب جانا واپس آتا ہے بےمان ہو کے گھر ہک لوگ نہ ابے دا رہتا نہ اما دا ماں پیو کا نہ خدا رسول نہ دیم اسلام کا من سم اس لا دیجیے کبر قدرت فکیر جان جڑا دین اسلام کے نبی محبت کھڑی گئی یہ دور صرف انہیں دیہاتیاں کھڑائی کن آوام چھت تھے کنا تو ایمان دسو جی یہ ہوئی جلسہ ڈفینس لاہور چبیس آدھے نے ایمان شتونگڑے وہ آدھے نے کاری مسیح تو دور ہونا چاہیے جب آواز آئی نہ تاکہ جدو سور مرے نا اس سور خدا دی آواز نہ آکر ہو مر گیا مردوتیا نبید امت دیس بندے دے دی کوشش ہوں اے، اے ساڈا گھر بھی رب دے, کار دے نیڑے ہوئے رب سونے کا نبی یاد سنیے مت آخر سور جائے مت سان دی دولت مل جائے یہ ڈر ڈر کے خدا دی قسم کر کے آنا شہروں کے بھی او لوگ دیسے آ جڑے ایتھوں کسی باروں اٹھ کے گئے رکھتے گریب بندے جہے اتنے فنی نے نہ وہ فن نہ رب دبان رب ہے گریباں آخ آک شبال اللہ روک نہ شبان اللہ ہوں اس فقی گل سنی سن کے جاوا حبیب نجار حبیب نجار دی گل سنی میرے مستفا دیکار ارد کردہ کمنی والیا مینو اجازت دے میں اپنی قوم دین جا کے دسا میرے مستفا فرما میں قتل کر د گے ار کر دونوں ہوئے جدی سے پہنچیا او خدا لات دی عبادت پتھر سن نبی در صاحب بھی گیا ہوئی لات نہیں رب ایک جنوب اللہ آخد ای بنا بیٹھے جے قوم نو نڑیا گا پتھر مارنے شروع کر دیتے تیر مارے شہید ہو گیا جدو میرے مستفا دی بار گاہ خبر پہنچیے حضور نے فرمایا اے یاسین سورت والے والا کم کر گیا وے یاسین صورت والے نے سی اپنی تین درسیا ماریا گیا میرا یار بھی ماریا گیا سدکے جا توجہ فرما ہاں جی مسائل کزاب مسائل کزاب جن جھوٹا نبوت کیتا سی نبی پاگ بول مسلما قذاب نے نبوت نچار ترخان سی سورا یاسی نام بھی حبیب سی ایک مسلم کزاب ترخان قید ہو گیا قید ہو گیا مسلما توجہ ہے نبوار بندہ آیا تو اکھ ایک وہ کہ مسائلے توں جو نبی بنیا بیٹھا دعوے کی بیٹھا محمد کے انیا نو اکھا دے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 میں ہے. ہے. محمد کون نے محمد اللہ محمد اللہ دے رسول نے آدھا وہ بولیا بڑا بول عجیب بولا تو میری گل تین سنی اپنے نے بھی نہیں سن لے میں تینوں میںنا نہیں سنی دا